اللہ ہما آلت کی ایک اے میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکیلے میرے مصطفی ایپیسوڈ سکسٹی ون کر رہی کل مختوم فتح مکہ کے بعد کے سرایہ اور امال کی روانگی اس طویل اور کامیاب سفر سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قدر طویل قیام فرمایا اس دوران آپ وفود کا استقبال فرماتے رہے حکومت کے امال بھیجتے رہے دائان دین کو روانہ فرماتے رہے اور جنہیں اللہ کے دین میں داخلے اور عرب کے اندر برپا امر واقعے کے سامنے سپر اندازی سے انکار استقبار تھا انہیں سر نگو فرماتے رہے ان امور کا مختصر سا خاکہ پیشی خدمت ہے تحصیل داران زکوٰۃ گزشتہ مباحث سے معلوم ہو چکا ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ہجری کے اواخر میں تشریف لائے تھے نو ہجری کا ہلال محرم طلوع ہوتے ہی آپ نے قبائل کے پاس صدقات کی وصولی کے لیے امال روانہ فرمائے جن کی فہرست یہ ہے امال کے نام وہ قبیلہ جس سے زکوٰۃ وصول کرنی تھی اوئینہ بن حسن بنو تمیم سے یزید بن الحسین اسلم اور غفار سے آباد بن بشیر اشلی سلیم اور مزینہ رافع بن مکیس جوہینا سے امر بن الاس بنو فزارہ سے زحاک بن سفیان بنو کلاب سے بشیر بن سفیان بنو کاپ سے ابن الطبیہ ازدی بنو زیبان سے مہاجر بن ابی امیہ شہر ثنا زیاد بن لبید علاقہ حضر موت سے عدی بن حاتم سعی اور بنو اسد سے مالک بن نویرہ بنو ہنزلہ سے زبرقان بن بدر بنو سعید کی ایک شاخ سے قیس بن آسم بنو سعید کی دوسری شاخ سے علا بن الحضرمی علاقہ بہرین سے علی بن ابی طالب علاقہ نجران سے واضح رہے کہ سارے امال محرم نو ہجری میں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے بلکہ بعض کی روانگی قاسی تاقیر سے اس وقت عمل میں آئی تھی جب متعلقہ قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا البتہ اس اہتمام کے ساتھ ان امال کی روانگی کی ابتدا محرم نو ہجری میں ہوئی تھی اور اسی سے سلحیہ کے بعد اسلامی دعوت کی کامیابی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے باقی رہا فتح مکہ کے بعد کا دور تو اس میں تو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے سرایہ جس طرح قبائل کی طرف زکات وصول کرنے کے لیے امال بھیجے گئے اسی طرح جزیرت العرب کے عام علاقوں میں امن و امان کے دور دورے کے باوجود مختلف مقامات پر متعدد فوجی مہمات بھی بھیجنی پڑی پہرست یہ ہے نمبر ایک سری اوئینا بن حسن فزاری کو پچاس سواروں کی کمان دے کر بنو تمیم کے پاس بھی ادائیگی اور دن کو چھپتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کے صحرا میں بنو تمیم پر ہلا بول دیا وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان کے گیارہ آدمی اکیس عورتیں اور تیس بچے گرفتار ہوئے جنہیں مدینہ لا کر رملا کے مکان میں گیا پھر ان کے سلسلے میں بنو تمیم کے دس سردار آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر یوں آواز لگائی اے محمد ہمارے پاس آؤ اے محمد ہمارے پاس آؤ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو یہ لوگ آپ سے چمٹ کر باتیں کرنے لگے آپ ان کے ساتھ یہاں تکریر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے قتیب اسلام حضرت بن قیس بن شماس کو حکم دیا اور جوابی تقریر کی اس کے بعد انہوں نے اپنے شاعر زبر خان بن بدر کو اگے بڑھایا اور اس نے کچھ پقری اشعار کہے اس کا جواب شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت نے دیا جب دونوں قتیب اور دونوں شاعر فارغ ہو چکے تو اقرب بن حابس نے کہا ان کا قتیب ہمارے خطیب سے زیادہ پرزور اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ پرگو ہے ان کی आवाजें ہماری آوازوں سے زیادہ اونچی ہیں اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلند پایا ہیں اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین سے نوازا اور ان کی اور بچے انہیں واپس کر دیے سریے قطبہ بن عامر یہ سریا طربا کے قریب تبالا کے علاقے میں قبیل قشم کی ایک شاخ کی جانی روانہ کیا گیا قطبہ بیس آدمیوں کے درمیان روانہ ہوئے دس اونٹ تھے جن پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے مسلمانوں نے شپکون مارا جس پر سخت لڑائی بھڑک اٹھی اور فریقین کے قاس سے افراد زخمی ہوئے اور قطبہ کچھ دوسرے افراد سمیت مارے گئے تاہم مسلمان بھیڑ بکریوں اور بال بچوں کو مدینہ ہاک لائے نمبر تین سریے زہاد بن سفیان کلابی یہ سریا بنو کلاب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ چھیڑ دی مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک آدمی تتیخ کیا نمبر چار سریعہ القما بن مجرز مدلجی ربیعالآقہ نو ہجری انہیں 300 سو آدمیوں کی کمان دے کر ساحل جدہ کی جانب روانہ کیا گیا وجہ یہ تھی کہ کچھ حبشی ساحل جدہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اور اہل مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چاہتے تھے القمان سمندر میں اتر کر ایک جزیرے تک پیش قدمی کی حپشیوں کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے نمبر 5 سریع علی بن ابی طالب ربیو الاول نو ہجری انہیں قبیل تیہ کے ایک بدھ کو جس کا نام قلس یعنی کلیسہ تھا دھانے کے لیے بھیجا گیا تھا آپ کی سرکردگی میں ایک سو اونٹ اور پچاس گھوڑوں سمیت دیڑ سو آدمی تھے جھنڈیاں کالی اور سفید تھا مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم تائی کے محلے پر چھاپا مار کر کلف کو دیا اور قیدیوں چوپا اور بھیڑ بکریوں سے ہاتھ بر کر لیے انہیں قیدیوں میں حاتم تائی کی صاحبزادی بھی تھی البتہ حاتم کے صاحبزادے ادی ملک کے شام بھاگ گئے تھے مسلمانوں نے قلف کے خزانے میں تین تلوار اور تین زیرہیں پائیں اور راستے میں مال غنیمت تقسیم کر لیا البتہ منتخب مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علاحدہ کر دیا اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا مدینہ پہنچے تو حاتم کی صاحبزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں جو آ سکتا تھا لا پتا ہے والد گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی آپ مجھ پر احسان کیجئے اللہ آپ پر احسان کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے لیے کون آ سکتا تھا عدی بن حاتم فرمایا. وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا ہے پھر آپ آگے بڑھ گئے دوسرے دن اس نے پھر یہی بات دہرائی اور آپ نے پھر وہی فرمایا جو کل فرمایا تھا تیسرے دن پھر اس نے وہی بات کہی آپ نے احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد کر دیا اس وقت آپ کے بازو میں ایک صحابی تھے غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا آپ سے سواری کا بھی سوال کروں اس نے سواری کا سوال کیا آپ نے سواری فراہم کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا حاتم کی صاحبزادی لوٹ کر اپنے بھائی علی کے پاس ملک شام گئی جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے تھے ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ چنانچہ علی کسی امان یا تحریر کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گھر لے گئے اور جب وہ سامنے بیٹھے تو آپ نے اللہ کی حمد و سنا کی پھر فرمایا تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو اگر ایسا ہے تو بتاؤ کیا تمہیں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا علم ہے انہوں نے کہا نہیں پھر آپ نے کچھ دیر گفتگو کی اس کے بعد فرمایا اچھا اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے تو کیا تم اللہ سے بڑی کوئی چیز جانتے ہو انہوں نے کہا، نہیں آپ نے فرمایا سنو، یہود پر اللہ کے غصب کی مار ہے اور نصارہ چہرہ فرت مسرت سے دمک اٹھا اور اس کے بعد آپ کے حکم سے انہیں ایک نصارہ کے ہاں ٹھہرا دیا گیا اور وہ صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوتے رہے ابن ساخ نے حضرت ادیب سے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے اپنے سامنے گھر میں بٹھایا تو فرمایا او عدی بن حاتم کیا تم رکوسی نہ تھے عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا کیا تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا چوتائی لینے پر عمل پیرا نہیں تھے میں نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ تمہارے دین میں حلال نہیں میں نے کہا ہاں قسم اللہ کی اور اسی سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں کیونکہ کہ آپ وہ بات جانتے ہیں جو جانی نہیں جاتی مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دھی اسلام لاؤ سالم رہو گے میں نے کہا میں تو خود ایک دین کا ماننے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا دین تم سے بہتر طور سے جانتا ہوں میں نے کہا آپ میرا دین مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں کیا ایسا نہیں کہ تم رقوسی ہو اور پھر بھی اپنی قوم کے مال غنیمت کا چوتھائی کھاتے ہو میں نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کی رو سے حلال نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر مجھے سر نگو ہو جانا پڑا صحیح بقاری میں حضرت عدی سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر کی شکایت کی پھر دوسرے آدمی نے آکر کر رہزنی کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تم نے ہیرہ دیکھا ہے اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لوگے کہ ہوج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی کانے کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرا کے قزانے فتح کرو گے اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر کر سونا یا چاندی نکالے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا اسی روایت کے اقیر میں حضرت عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہوج نشین عورت ہیرا سے چل کر کانے کابا کا طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسرا بن حرمس کے خزانے فتح کیے اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لوگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر کر سونا یا چاندی نکالے گا غزوے غزوے فتح مکہ حق و باطل کے کے فیصلہ کن تھا اس بعد اہل عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا اسی لیے حالات کی رفتار یکسر بدل گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے اس کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے لگ سکے گا جنہیں ہم وفود کے باب میں پیش کریں گے اور کچھ اندازہ اس تعداد سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو حجت الوداع میں حاضر ہوئی تھی بہرحال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے غذبہ کا سبب مگر اب ایک ایسی طاقت کا رخ مدینہ کی طرف ہو چکا تھا جو کسی وجہ جواز کے بغیر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی یہ طاقت رومیوں کی تھی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی پچھلے اور میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس چھیڑ چھاڑ کی ابتدا شرحبیل بن امر غستانی کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرتِ حارز بن عمیر عزدی کے قتل سے ہوئی جب کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر بسرہ کے حکمران کے پاس تشریف لے گئے تھے یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت زید بن حارزہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا تھا جس نے رومیوں سے سرزمینِ موتہ میں قوفناک ٹکر لی مگر یہ لشکر ان متکبر ظالموں سے انتقام لینے میں کامیاب نہ ہوا. البتہ اس نے دور و کے عرب باشندوں پر نہایت بہترین اثرات چھوڑے. قیسر روم ان اثرات کو اور ان کے نتیجے میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور مسلمانوں کی ہمنوائی کے لیے پیدا ہونے والے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا اس کے لیے یقیناً یہ خطرہ تھا جو قدم با قدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا اور عرب سے ملی ہوئی سرحد شام کے لیے چیلنج بنتا جا رہا تھا اس لیے قیصر نے مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست قطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے پہلے کچل دینا ضروری ہے تاکہ روم سے متصل عرب علاقوں میں فتنے اور میں سر نہ اٹھا سکیں ان مسلحتوں کی پیش نظر ابھی جنگے موتا پر ایک سال بھی نے گزرا تھا کہ قیسر نے رومی باشندوں اور اپنے ماتحد ارموں یعنی آل غسان وغیرہ پر مشتمل فوج کی فراہمی شروع کر دی اور ایک خونریز اور فیصلہ کن مارکے کی تیاری میں لگ گیا روم غستان کی تیاریوں کی عام قبریں ادھر مدینہ میں پیدر پہ قبریں پہنچ رہی تھی کہ روم مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن مارکی کی تیاری کر رہے ہیں اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہما وقت کھٹکا لگا رہتا اور ان کے کان کسی بھی غیر معتاد آواز کو سن کر کھڑے ہو جاتے وہ سمجھتے تھے کہ رومیوں کا ریلا آ گیا اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ اسی نو ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج سے ناراض ہو کر ایک مہینے کے لیے عیلہ کر لیا تھا اور انہیں چھوڑ کر ایک بالا قانے میں علاہدہ ہو گئے تھے صحابہ اکرام کو ابتدا میں حقیقت حال معلوم نہ ہو سکی تھی انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے اور اس کی وجہ سے صحابہ اکرام میں شدید رنجوخم پھیل گیا تھا حضرت عمر بن قطاب اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ایک انساری ساتھی تھا جب میں خدمت نبوی میں موجود نہ رہتا تو وہ میرے پاس قبر لاتا اور جب وہ موجود نہ ہوتا تو میں اس کے کے پاس قبر لے جاتا یہ دونوں ہی اوالی مدینے میں رہتے تھے تھے ایک دوسرے کے پڑوسی تھے اور باری باری خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے اس زمانے میں ہمیں شاہ غصان کا خطرہ لگا ہوا تھا ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہم پر یورش کرنا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے سینے بھرے ہوئے تھے ایک روز اچانک میرا انصاری دروازہ پیٹنے لگا اور کہنے لگا کھولو کھولو میں نے کہا کیا غصانی اس نے کہا نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے علاحدہ ہو گئے ہیں ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ حضرت عمر نے کہا ہم میں چرچا تھا کہ آل غسان ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے گھوڑوں کو نال لگوا رہے ہیں ایک روز میرا ساتھی اپنی باری پر گیا اور اشا کے وقت واپس آ کر میرا دروازہ بڑے زور سے پیٹا اور کہا کیا وہ سو گئے ہیں میں گھبرا کر باہر آیا اس نے کہا بڑا حادثہ ہو گیا ہے میں نے کہا کیا ہوا کیا گسانی آ گئے اس نے کہا نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا اور لمبا حادثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے اس سے اس صورت حال کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو اس وقت رومیوں کی جانب سے مسلمانوں کو درپیش تھی اس میں مزید اضافہ منافقین کی ان ریشہ دوانیوں سے ہوا جو انہوں نے رومیوں کی تیاری کی قبریں مدینہ پہنچنے کے بعد شروع کی چنانچہ اس کے باوجود یہ منافقین دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں کامیاب ہیں اور روح زمین کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے بلکہ جو رکاوٹیں آپ کی راہ میں حائل ہوتی ہیں وہ پاش پاش ہو جاتی ہیں اس کے باوجود منافقین نے یہ امید باندھ لی کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے سینوں میں جو دیرینہ آرز چھپا رکھی تھی اور جس گردش دوراں کا وہ عرصے سے انتظار کر رہے ہیں اب اس کی تکمیل کا وقت قریب آ گیا ہے اپنے اس تصور کی بنا پر انہوں نے ایک مسجد کی شکل میں جو مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہوئیسا کاری اور سازش کا ایک بھٹ تیار کیا جس کی بنیاد اہل ایمان کے درمیان تفرقہ اندازی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کف اور ان سے لڑنے والوں کے لیے گھاک کی جگہ فراہم کرنے کے ناپاک مقصد پر رکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اس میں نماز پڑھ دیں اس سے منافقین کا مقصد یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کو فریب میں رکھیں اور انہیں پتا نہ لگنے دیں کہ اس مسجد میں ان کے خلاف سازش کاری کی کاروائیاں انجام دی جا رہی ہیں اور مسلمان اس مسجد میں آنے جانے والوں پر نظر نہ رکھیں اس طرح یہ مسجد منافقین اور ان کے بیرونی دوستوں کے لیے پورا من گھوسلے اور بھٹ کا کام دے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی کو جنگ سے واپسی تک کے لیے کر دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں مشغول تھے اس طرح منافقین اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ نے ان کا پردہ واپسی سے پہلے ہی چاک کر دیا چنانچہ آپ نے غزلے سے واپس آ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے اسے منہرم کرا دیا روم وغستان کی تیاریوں کی قاس قبریں ان حالات اور قبروں کا مسلمان سامنا کر ہی رہے تھے کہ انہیں اچانک ملک شام سے تیل لے کر آنے والے نتیوں سے معلوم ہوا کہ حرقل نے چالیس ہزار سپاہیوں کا ایک لشکر جرزار تیار کیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمینڈر کو اس کی کمان سنپی ہے اپنے جھنڈے تلے عیسائی لقم و جزام وغیرہ کو بھی جمع کر لیا اور ان کا حراول دستہ بلقہ پہنچ چکا ہے اس طرح ایک بڑا قطرہ مجسم ہو کر مسلمانوں کے سامنے آ گیا حالات کی نزاکت میں اضافہ پھر جس بات سے صورت حال کی نزاکت میں مزید اضافہ ہو رہا وہ یہ تھی کہ زمانہ سخت گرمی کا تھا لوگ تنگی اور قحط سالی کی آزمائش سے دوچار تھے سواریاں کم تھیں پھل پک چکے تھے اس لیے لوگ پھل اور سائے میں رہنا چاہتے تھے وہ فلفور روانگی نہ چاہتے تھے ان صبح پر مسافت کی دوری اور راستے کی پیچیدگی کی اور دشواری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قطعی اقدام کا فیصلہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات و تغیرات کا مطالعہ کہیں زیادہ دقت نظر سے فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان فیصلہ کن لمحات میں رومیوں سے جنگ لڑنے میں کاہلی اور سستی سے کام لیا رومیوں کو مسلمانوں کے زیر علاقوں میں گھسنے دیا اور وہ مدینہ تک بڑھ اور چڑھ آئے تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت برے اثرات مرتب ہوں گے مسلمانوں کی فوجی ساک اکھڑ جائے گی اور وہ جاہلیت جو جنگ ہنین میں کاری ضرب لگنے کے بعد آخری دم توڑ رہی ہے دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور منافقین جو مسلمانوں پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اور ابو عمر فاسق کے ذریعے شاہ روم سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں پیچھے سے این اس وقت مسلمانوں کے شکم میں قنجر گھوم دیں گے جب آگے سے رومیوں کریلا ان پر فون کار حملے کر رہا ہوگا اس طرح وہ بہت ساری کوششیں رائے گاہ چلی جائیں گی جو آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کی تھی اور بہت ساری کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہو جائیں گی جو طویل اور قریض جنگوں اور مسلسل فوجی دور دھوب کے بعد حاصل کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتائج کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے اس لیے اسرت و شدت کے باوجود آپ نے طے کیا کہ رومیوں کو دارالسلام کی طرف پیش قدمی کی مہلت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور حدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کنجنگ لڑنی ہے اللہ صلی علی محمد والا و و اللہ صلی اللہ پیشکش